مدنی چند کے ناظرین آج رمضان المبارک کی نوی شب شروع ہو گئی ہے اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمت کے ہمیں آٹھ روزے بخیر عافیت تندرستی کے ساتھ نصیب ہوئے رب کریم پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل ہمیں پورا ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ علم و عمل کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھتے ہوئے عبادات کرتے ہوئے رب و راضی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیقت فرمائے ساتھ ہی درود پاک کی کفرت کی بھی توفیقتہ فرمائے اس دمن میں آئیے آپ کی ترغیب کے لیے ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں چنانچہ فیضان رمضان میں سنت نے اس روایت کو ترمیزی کے حوالے سے نقل کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلی صل اللہ تعالی علی محمد ہمارا یہ سلسلہ اے ایمان والو الحمد للہ از وجل جاری و ساری ہے جس میں ہم ان آیات کریمہ کا بیان کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور اس میں بھی بہت چند آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ کل نبے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس خطاب سے پکارا ہے اے ایمان والوں آج ہم تیسرے پارے میں جو سور بقرہ کی آیت نمبر دو ہے 264 اس میں سے کچھ سنیں گے اور آج جو بیان ہے وہ خود ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا آمنو ترجمہ اے کنزول ایمان اے ایمان والو لا صدقوت صدقاتکم اپنے صدقے معطل نہ کر دو بل من نے احسان رکھ کر اور ایزا دے کر کل کے جو بیان آپ نے سنا تھا جو اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اس میں اگر آپ روزانہ یہ سلسلے میں شریک ہیں تو شاید کل آپ کو وہ یاد آ ہوگا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا اسلام کی جو تعلیمات ہمیں عطا کی اس میں منی ڈسٹریبیوشن جو ہے تقسیم جو دولت کی جو تقسیم ہے اور اس میں بھی یعنی امیر اور صاحب نصاب جو اہل فرور جو لوگ ہیں ان،, ان سے پیسہ نکل کر مستحق اور غریب محتاج اور لاچار کے پاس پہنچے اس کا بڑا ہی ایک خوبصورت سا نظام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا جو ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور وہ کیا ایک اندر یہاں بھی ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے صدقے معطل نہ کر دو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ارشادات عطا فرمائے انفاق فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اور جو نیک عمل ہم سے ہوتے ہیں ان نیک عمل کو تحفظ کیسے دینا یہ بھی ہے طریقہ کو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے زکات دیتے ہیں زکات دینے کا ایک طریقہ ہے حج کرتے ہیں حج کرنے کا ایک طریقہ یعنی عبادت کرنے کا حکم بھی ہے اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہے پھر اس عبادت کو نفس و شیطان سے کیسے بچانا ہے کیسے تحفظ دینا ہے اس کا بیان بھی ہمیں ہمارا دین عطا فرماتا ہے اب جہاں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا محتاجوں کی مدد کرنے کا صدقہ و خیرات کرنے کا جہاں بیان ہے وہی پر یہ ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے جو تم صدقہ کرتے ہو اپنے صدقے باطل نہ کر دو کیسے باتل ہوں گے احسان رکھ کر اور ایزا دے کر پھر ایک آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی مثال آگے بیان کی فماسا کہ تو اس کی کہاوت ایسے ہے جیسے ایک چٹان اس پر مٹی ہے ایک چٹان ہے اس پر مٹی ہے اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے سے نیلا پتھر کر چھوڑا مٹی ہو اس کے اوپر زور سے پانی پڑا تو وہ مٹی ہٹ گیا وہ خالی خالی پتھر رہ گیا پھر آگے آتا ہے لا یک دیرو نا الا شی اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے وہ اللہ حدی القومل کافی اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا پھر آگے ایک اور مثال بیان ہوئی آیتم دو سو پینسٹھ یہاں سے آغاز ہو رہی ہے اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں یعنی اوپر تو وہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ جن کی یہ کس طرح وہ باطل ہوتا ہے جیسے پانی پتھر پر مٹی تھی پانی گرا تو مٹی صاف ہو گئی تو اسی طرح مطلب یہ چیز مٹ گئی اب وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو ٹیلا پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا ایک باغ ہو ٹیلے پر ہو اونچی جگہ پر اس پر زور کا پانی پڑا تو دگنا میوا لے آیا ڈبل مل جاتا ہے پھر اگر زور کا می اسے نہ بھی ملے بھی پہنچے تو اوس کافی ہے جو جس کو ہم شبنم کہتے ہیں اللہ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے ان آیت کریمہ سے پہلے بھی انفاق کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے بیان شروع ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کے ثواب کا کہ اس کا کس قدر ثواب بڑھتا ہے اور ساتھ ہی پھر آگے اور دو سو باسٹھ میں بھی اس طرح کا اللہ تباق و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں آگے جو بیان ہوا وہ تھا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر اور پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں الزی نہ یونفقو نہ اموالی سبھی جو اللہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ گم تو بڑا پیارا ایک ارشاد ملتا ہے اچھی بات کہنا اس ترجمے سے ہی سب سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اچھی بات کہنا یہ میرا آقا حالت امام لسون کا ترجمہ ہے بڑا خوبصورت ترجمہ ہے ٹرانسلیشن اچھی بات کہنا اور در گزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور اللہ بے پرواہم والا واللہ اللہ حلیم میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں صدقہ و خیرات سے متعلق اور اس کے طریقے کار سے متعلق یہاں پر جو کچھ ارشاد ہو رہا ہے کیونکہ میں اب تھوڑا پیچھے بھی چلا گیا ہوں آیت نمبر دو سو اکسٹھ بھی اپنے ساتھ ہم نے وہ بیان کے اندر شامل کر لی ہے اور ہم چلے دو سو پینسٹھ تک اس کا یقیناً سمجھ سکتے ہیں بیان ایک تفصیلی بیان ہوگا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر انفاق فی صبی اللہ کے حوالے سے ارشاد عطا فرما ہیں اور پھر یہاں پر صدقہ بھی ہے پھر اپنے صدقے کا تحفظ کیسے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں ان کے انعام کا بیان ہے پھر یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں پھر جو اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو تو اس کی تفصیلات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ صدقے کے بارے میں اور صدقہ کیا صرف مال ہی سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی صدقہ ہے کچھ اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کر دوں وقت ملا تو انشاءاللہ عزوجل وجل اس کی مزید وضاحت بھی میں کروں گا صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و الہ علیہ و صحبی وبارک وسلم صلاح و سلام یا سیدی یا رسول اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے اور اس میں جو بیان جو مدنی پھول آپ کو دیے جائیں گے اسے مدنی گل دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی بھی کوشش کریں گے صدقہ یہ صدقن سے بنا ہے یعنی سچ اسی سے صدیق ہے یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا اور اس کو بلا تعامل تسلیم کرنے والا اسے صدیق ہے صدیق اور صدیق دونوں میں فرق ہے یعنی مخلص دوست اسی سے صادق یعنی سچ بولنے والا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایفار ہے جو مومین کے ایمان کا ثبوت فراہم کرتا ہے وہ مومن ہی کیا جو اللہ عزب اللہ کو اپنی ہر چیز سپرد کر دینے اور اس کے بدلے میں جنت کا مستحق قرار پانے کا عائد کر لینے کے باوجود اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں اور اس کے پیارے حبیب کی راہ میں خرچ نہ کر سکے قرآن پاک نے بار بار اس کا مطالبہ بھی کیا اس خرچ کرنے کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کو متقی جو لوگ ہیں ان کی علامت قرار دیا گیا دنیا میں یہ برکت کا باعث قرار دیا گیا آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا اللہ تعالی صدقہ جو کرتا ہے اس کے مال کو بڑھاتا ہے اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے اسی طرح صدقہ اپنے معنی کے اعتبار سے انفاق کی طرح عام ہے اللہ عزبہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ عسلنگ اطاط برداری میں ہر کام صدقہ ہے یہ اس کا ایک معنی و مفہوم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ایسا نہیں ہے یہی وضاحت میں ابھی کرنے کیلئے کوشش کر رہا ہوں مالی صدقہ یہ دولت خرچ کرنا ہے لیکن عملی طور پر مومنگ کا ہر قول او فیل ہر نیک کام نیک کام کی طرف ہے برے کاموں سے بچنا فتقا ہے کو ظالم سے نجات دلا دینا دو بھائیوں میں صلوح محبت کرا دینا مریض کی عیادت کرنا کسی کے جنازے میں شریک ہونا کسی کو دین کی بات سنتوں بھری بات بتا دینا دین اسلام پر عمل کرنا اس کی دعوت دینا امر بالمعروف معروف کرنا نہیں انل بنکر جیسے ہم کس کو کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا مسلمان بھائی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے آنا ہٹا کے جانوروں پر رحم کرنا سب صدقہ ہے مومن کو اس کا عجر و فوا ملتا ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر ہم پر رحمت ہے کہ صدقات کا اجر و ث فرماتا ہے جب وہ ریم و کریم رب تو انسان کو پہلے ہی اتنے انعامات سے نواز چکا کہ اس کو ہر چیز دی بلکہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو یہ سارے نعمتیں دیتا ہے پھر مال بھی اللہ دیتا ہے یہ مال بھی اللہ دیتا ہے جیسے کہ وہ اس میں ہے نا ابتدائی ابتدائی آیت میں وہ مما رزک نہ یہ سور بقرہ کی ابتدائی آیت ہے اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں ارے ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں تو یہ رزق یہ اللہ تبارک و تالا کا دیا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دیے ہوئے رسک میں سے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی کا ارشاد عطا فرماتا ہے قرآن پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے پھر اس پر مزید کرم یہ دیکھیے کہ مال تو بوسوں کے پاس ہوتا ہے ہر کوئی خرچ کرتا نہیں ہے اب جو مال خرچ کر رہا اللہ کی راہ میں تو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کر رہا ہے تو مال خرچ کرنے کی توفیق اسے اللہ تعالی نے دی مال اللہ نے دیا اب مال خرچ کرنے کی توفیق بھی اسے کس نے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کی توفیق اللہ دیتا ہے لا حول ولا قوتا. اللہ قوت اللہ بلڈی کی لذیم پڑھتے تو مال خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی اب اس مال جو اللہ نے دیا اسے خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دی ساتھ ہی اب اس پر اجر بھی عطا فرما رہا ہے اور ایک مقام پر دنیا تھا کہ تم یہاں دیکھے تم کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض دے یعنی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی راہ انفاقی سبیل اللہ کو اس کو مطلب اس طرح کسی مطلب کے اس میں بندے کو ابھارا جا رہا ہے کہ اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کس پیارے خوبصورت انداز سے ہمیں عطا فرمائے گا اسی بیان سے باہر ہے تو کیسا وہ شخص محروب اور عجیب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالیاں مالی صدقے کی محفل بات کر رہا ہوں مالی صدقے کی بات کر رہا ہوں کہ صدقے کا مفہوم میں ابھی تھوڑا وضاحت کر چکا کہ یہ پورے صدقے کی مفہوم جو بیان کیا اس کی وضاحت ہے لیکن اس سے صرف مالی صدقے کی بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے اس پر کرم ہے کہ اس نے اسے اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو تو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا کہ اس کے اس کے دیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وارکا میں قبول و منظور فرما لے یہ اس کا احسان ہوگا یہ اس کا کرم ہوگا جسے جس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر عطا کرے بلکہ دنیا میں اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھاتا ہے کیونکہ مال خرچ کرنے کی اتنے فضائل اتنی بہاریں اتنی برکتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اتنے فضائل اور اتنی برکتوں کو شیطان ہمارے دماغ سے نکلوا کیا سکے گا اب ساتھ شیطان کیا کرتا ہے کہ بخل کا اندیشہ یہ بھی قرآن پاک میں بخل کا اندیشہ دلاتا ہے کہ شیتان ہمیں بخل کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم تو گئے اس کا تم دس ہو جاؤ گے تنگستی کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے تمہارے وہ پیسے ختم ہو جائیں گے یہ اندیشہ دلاتا ہے اور جو بخل پیدا کرواتا بھی حیائی کی دعوت دیتا ہے مگر یہ یاد رکھیے قرآن کی آیتوں سے روایتوں سے یہ بات یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا مال نے بھرنا ہی ہے مال کم نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھئی یہ ایک وسوسہ ہے ایک شیطان کا وار ہے اور واقعی بعض اوقات اس کی زد میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے یہ تو مہینہ ہے خرچ کرنے کا بالخصوص کیونکہ اس میں سواب بڑھ جاتا ہے یہ تو پورا سال خرچ کرنا چاہیے پورا سال خرچ کرنا چاہیے پھر خرچ کرنے کے لیے کروڑ پتی لاکھ پتی ارب پتی ہزار پتی سینکڑوں پتی کی کوئی قید نہیں ہے یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دل کا دل کا تعلق ہے لاکھوں روپے ہوتے وہ بھی کبھی کچھ نہیں دیتا روپیہ ہوتا تو وہ بھی کچھ نہیں دیتا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں مستحقین کو خرچ کی, خرچ کرنا چاہیے اب میں آپ کو کچھ ایسی روایتیں بیان کرتا ہوں جو عملی صدقات اور پھر کیسے صدقات افضل ہیں کیا کہاں صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے کچھ اس کی تفصیل پہلے میں بیان کر دوں تاکہ پھر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ کر صدقہ کے متعلق ہمارا ذہن بنے اور میری طبیعت میں صدقہ کرنا آ جائے کیونکہ صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے اگر جیسے مدنی چینل پر بے شمار میرے ناظرین ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہم بھی صدقہ کرنا چاہتے تو کیا کریں تو صدقہ صرف مال کا نام نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں صدقے میں آتی ہیں اور پاک سناتا ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حل مبارک وسلم اس سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا یہ سلسلہ ہے پہلے بھی بیاں آج بھی بیان کرتا ہوں یہ اس میں میری یہ نیت ہوتی ہے کہ الحمد امیر علیہ سنت کی زیارت کر کے بے شمار عاشقان رسول کو بے حد خوشی نصیب ہوتی ہے بے حد فرحت نصیب ہوتی ہے بے حد راحت نصیب ہوتی ہے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ الحمد ہمارے پیر و مرشید کی اس ولی کامل کی زیارت ہوئی ایک عالم و عمل کی زیارت ہوئی اچھے اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ ایک عالم و عمل کی زیارت کرنا ایک عالم کی زیارت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور ماشاءاللہ ساتھ سعد رسول بھی ہوتے ہیں روزہ دار موتقفین اور یہ راہ خدا عزمت اللہ کے مسافر ہیں اچھا یہاں اپنے موضوع سے متعلق یہاں اپنے موضوع سے متعلق بھی یہ ہوتا کہ دیکھیں جیسے کہ یہ یہاں ہے تو ان میں ایک تعداد ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر آئی ہے سفر کر سفر کے ذریعے خرچ کیا کھانا پینا ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ خرچ کرتے ہیں یہ سارا خرچ ہے یہ بھی اللہ نے چاہا تو یہ راہ خدا از بجاللہ میں ان کو خرچ کرنے کا ثباب ملے ہم اس سے ذن اچھا گمان رکھتے ہیں اب جیسے یہ کھانا کھا رہے ہیں تو الحمدللہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھلانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتہ وہ کون ہوتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ کون ہے تو اس طرح اپنے مال کو چھپاتے ہیں اپنے صدقے کو چھپاتے ہیں اپنی خیرات کو چھپاتے ہیں اور آئے خدا نے خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا خرچ یہ دیکھے کتنا اچھا ہے کھانا کھلانا کہ کھانا کھلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت کو واجب کروا دیتا ہے جی ہاں اتنا خوبصورت عمل ہے کھانا کھلانا اور جو روزہ دارا کو کھانا کھلائے اور جو مطلب موتقفین اور راہ خدا اللہ کے مسافر علم دین سیکھنے والے ان کو کھانا کھلائے ان کے اخراجات اٹھائے اللہ اکبر اس کے ثواب کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کتنا اللہ تبادلہ ثواب عطا کرے گا کہ وہ صرف کھانا نہیں کھلا رہا ان کے اس کی کتنی نیتیں ہوں گی کہ اس سے ان کا دل جمع رہے گا یہ علم دین سیکھیں گے اور نہ جانے اس و نکی کی دعوت کو عام کریں گے طرح طرح طرح طرح کی اس میں نیتیں ہوں بہت ڈھیر و ڈھیر ثواب ہے اسی میں میں جامعہ المدینہ کی بھی آپ کو مثال دوں الحمد دو السلم دعوت اسلامی کے ڈیڑھ سو سے زیادہ قم پونے دو سو کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بینوں کے جامعات ہیں جس میں قم 10 دس ہزار کے آس پاس ہمارے پاس طلبہ و طالبات ہیں جو علم دین سیکھتے ہیں تو ان میں استاد یہ سب مکیم ان میں ایک تعداد ہے جو مقیم ہے وہیں رہتی ہے وہیں کھاتی ہے وہیں پیتی ہے تو یہ بھی ایک خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی البتہ میں انشاءاللہ شاء کو خرچ کرنے کی اور کئی ایسی صورتیں بیان کروں گا ابھی چونکہ موضوع چلا تھا تو میں نے ایک آپ کے سامنے دے دی ایک آئیڈیا اب اسی طرح جیسے چینل ہے تو کتنے لوگ چینل پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہنا چلو دعوت اسلامی کا چینل ہے ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے ابھی اب بھی جیسے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نیکی کی دعوت ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا بھی نیکی کی دعوت ہے جو کھانے کا انداز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے کہ جس سے ہمارے گھر کا دسترخوان یہ بھی سنتوں کے مطابق سجے گا اور ہمیں سنتوں کے مطابق کھانے پینے کا انداز نصیب ہوگا ایک محبت پیار اور شفقت کا ایک انداز نصیب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک معنی رکھتی ہیں ایک چینجنگ لاتی ہیں دیکھیے آدمی تھوڑا سا ڈرامہ دیکھتا ہوگا تو ڈرامہ دیکھ کر کیسا وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے کتنی چیزیں اس کی چینج ہو جاتی ہیں ایک ڈرامہ دیکھ کر فلم دیکھ کر تھوڑے گھنٹے کی فلم دیکھتا ہے اس کا ہیئر اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا وہ بولنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے اس کے چلنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں دیکھنے والے کو افیکٹ کرتی ہیں یہی چیز جب کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ یار ایسا کھانا کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کھانے کا انداز تبدیل ہو جائے گراتے تھے تو گرانا چھوڑ دے وہ پیتے پیتے پھینک دیتے تھے پھینک پانی پھینکنا چھوڑ دے ایسی سو چیزیں مدری چینل کے ذریعے سیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ اپنے اطیات دیتے ہیں اپنے جو دعوت اس خراجات ہیں آلموسٹ ٹین تھاؤزینڈ ڈالر پر ڈے ایک دن کا تقریباً سارے آٹھ لاکھ روپے یہ روز کا خرچہ اور اشتیار وغیرہ نہیں ہوتا تو اس پر بھی لوگ جیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ الحمد للہ مخیر حضرات دیتے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے اگر آپ نے نہیں دیا تو اب بھی دینے کی نیت کر لیجئے تو یہ چلے میں نے سوچا تھا کہ کچھ آپ کو امید سنت کا وہ منظر دکھا دوں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں دل کو بھی قرار نصیب ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ صرف ایک یہ مالی صدقہ جو مال خرچ کرنا ہے اس کو مالی صدقہ کہیں گے اس کے علاوہ عملی جو عمل کے ذریعے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق آئیے چند میں آپ کو روایت عرض کرتا ہوں بخاری و مسلم کے حدیث حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ فرمایا ہر مسلمان کا صدقہ لازم ہے صحابہ کرام والے مردوان نے ارض کیا اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اشاع فرمایا ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے صحابہ کرام والے مردوان نے ارض کیا اگر کسی سے نہ ہو سکے تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کسی ضرورت مند اور غمگین کی عملی مدد کرے صاحبہ کرم علیہ پھر عرض کی اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب مدنی عطا فرمایا نیکی کا حکم کرے صحابہ کرام علیہ و نے عرض کیا اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پایا تو میرے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود برائی سے رکا رہے اور یہی اس کے لیے صدقہ ہے, سبحان ہے قربان جاؤ حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے اگر کوئی اتنا بھی نہ کر سکے تو برائی سے بچ کر ہی صدقے کا اجر حاصل کر لے تو کتنی وسکت ہے ہمارے دین کے اندر میں کل بھی میں نے بیان کیا تھا آج بھی دوبارہ میں اس کو دوہرا دوں وہ ماڈرنزم کی طرف جانے والے اور مغربی تہذیب کی طرف ویسٹرن کلچر کو مطلب اپریشیٹ کرنے والے لوگ ان کو دین اسلام کے بارے میں پتا کیا ہے انہوں نے قرآن کو پڑھا کیا ہے انہوں نے حدیث پاک پڑھی کیا ہے وہ تو علماء سے دور بھاگتے ہیں ان کو تو داڑھی والا ماضل اچھا نہیں لگتا نہیں وہ نہیں کہتے اور وہ ویسٹرن کلچر ان کی جو ایجوکیشن سے اور ان کی طرف سے جو ان کو نالج ملتی ہے دیکھو یہ کرتے دیکھو ارے دیکھو کیا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے دین اسلام کو جب تم دیکھتے دین اسلام کو پڑھتے دین اسلام کو تو تم بھی کہتے کہ واقعی میرا دین میرا دین ہے میرا اسلام میرا اسلام, میرا اسلام ہے اتنی خوبصورت انداز سے صدقے کا ثباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ طا فرما دیا آگے سنیے حضرت ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرشا فرمائے انسان کے ہر عز پر جب دین کا صورت طلوع ہوتا ہے صدقہ لازم ہوتا ہے اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے اگر کسی کی کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتا ہے یا اس کا سامان اٹھا کر دیتا ہے یہ بھی صدقہ اور اگر کسی سے کلیم خیر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے اور نماز کے لیے ہر قدم صدقہ ہے اسی طرح راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا نے بیان کیا گیا نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے جسم میں تین سو سات جوڑے جو اللہ اکبر کہے الحمد کہے لا اللہ الا اللہ کہے سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کی دعوت دے برائی سے روکے اس کے یہ سب کام دن بھر میں تین سو سات مرتبہ ہو جائیں تو وہ ایسی حالت میں چلتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر چکا ہوتا ہے مسلم شریف کا دیجیے کتنا آسان طریقہ بتایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کا اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ عز کو یاد کرتے رہیے اب سیکیاں بجانے گنگنانے کے وجہ اللہ کا ذکر کرے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے وجہ اللہ کا ذکر کرے فضول یاد پڑنے کے وجہ اللہ کا ذکر کرے اس اللہ پڑے الحمدللہ للہ کہے سبحان اللہ کہے ذکر اللہ کی بہت سی صورتیں قرآن کا قرآن کی تلاوت کرے علم دین سیکھے فرض علوم سیکھے نماز کے احکام کتاب پڑھے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھے کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کرے بدنی چینل دیکھے اسے علم دین بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی ذکر اللہ کی قسم ہے اور بھی کئی قسمیں ذکر اللہ کی جس کے مطلب کہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث سنیے. کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اپنے بندوں پر اور کتنا ہمارا دین ہمارا اسلام یہ حقوق کی بات کرتا ہے اور جو اس طرح کے معاملات کرتے اس کے لیے کتنی مطلب کے عمدگی اور کتنی خوبصورتی ہے اور اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے حضرت وریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے شاطون ایک بدکار عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے گزری جہاں کتا پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہاف رہا تھا قریبی تھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا اس, اس عورت نے دیکھا تو اپنا موزہ اتار کر اسے اس اپنی چادر میں باندھا اور قریبی کوئے سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا بس اس عورت کی بخشش ہو گئی صاحبہ نے کیا, کیا جانور کے ساتھ بھلائی پر بھی ازر ملتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی فرمائے ہر زندہ جگر کے ساتھ بھلائی کرنے پر ازر ملتا ہے قربان جا یعنی کہ ہر تر جگر میں ازر ہے کتنی خوبصورت کتنی معنی خیز روایت ہے اور ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی کو کسی واضح کر رہی ہے آج جو دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے اور اس کو مطلب کہ غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے انہیں کوئی آکر کر ہے تو بتائے ہمارا دین تو دیکھو ہمارا اسلام تو دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علم کے فرمان کو تو دیکھو اور وہ مسلمان بھی کم نہیں ہیں ہاں وہ مسلمان بھی کم نہیں ہیں جو اس حدیث انادی سے مبارکہ اور قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کی مثالیں صحابہ کرام کی سیرتوں میں ملتی ہیں ان کی مثالیں اولیاء کرام کی سیرتوں میں ملتی ہیں دین اسلام پر عمل کرنے والے سرکار سنسد سنت پر عمل کرنے والے آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں رول ماڈل کے طور پر ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے ہم پیش کرتے ہیں میرے سنت کو میں بانگے دوحل پیش کرتے ہیں کھل کر پیش کرتے ہیں الحمدللہ للہ وجل اور یہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والے الحمد اسلام کے داعی ہیں اور ایک مطلب مبلک اسلام ہیں جنہوں نے وہ وہ چیزیں مسلمانوں میں رائج کروائی جسے مسلمان بھول چکے تھے خود پلیٹ دھو کر یہ صاف کرنا کانا کانے کے طریقے کپڑے پہننے کے طریقے امام داڑھی مسواک سو قسم کی ایسی چیزیں جو امیر نے سنت لے کر آئے خود اپنے آپ کو عملی طور پر لے کر آئے اس طرح دنیا خالی نہیں ہے ماں عمل لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں آج لوگ کہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بہت برائی ہے بہت بےحیائی ہے کیسے اپنے آپ کو بچائیں کیسے اپنے بچوں کو بچائیں کیسے اپنے بچیوں کو بچائیں بھائی کہتے رہتے ہیں میں انہیں ان کی مثال دیتا ہوں کہ انہی کی جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انہی میں کوئی امامے والا کوئی داڑھی والا کوئی نمازی کوئی پرہزگار اسلامی بھائی سمدہ نظر آ جاتا کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں اسی محلے میں رہتے ہیں اسی شہر میں رہتے ہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں اسی کلچر میں رہ رہے ہیں آخر اس کے سر پر رماما اس کے چہرے پر داڑھی اس کا مدری ہلیہ کیوں ہے اس کے گھر کے ماحول کے بارے میں معلوم کرے تو پتہ چلے گا کہ اس کے گھر میں پردہ اس کے گھر میں کوئی بہیا نہیں ہوتی یہ سب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کلچر کے سپرد نہیں کیا وہ اسلامک کلچر کو اڈاپ کر کے اس کو عمل کر کے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم جو پروٹیکٹ کر رہی ہیں یہ تحفظ فراہم کر رہی ہیں ہم خود اپنے تحفظ سے نکل کر اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنے کے لیے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے پروٹیکٹ تو اسلامک ایجوکیشن کر رہی تھی پروٹیکٹ تو قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں پروٹیکٹ تو حدیث مبارکہ کر رہی ہیں ہم خود اس پر عمل کریں تو ہمارا پروٹیکٹ بھی ہوگا اب کوئی عورت اپنا پردہ ہی اتار دے اپنا حجاب ہی اتار دے اور اپنے آپ کو بے پردہ لے کر بازار میں گھومتی رہے کہ میرا پروٹیکشن نہیں ہے تو پروٹیکشن تو تمہیں اسلام نے پردے کی حالت میں دیا تھا تمہیں تم پردہ کرتی اپنے آپ کو چھپاتی اپنی حیا کو سنبھالتی اور جو اسلام نے تمہیں گھر میں رہنے کا کہاں رہتی جو ضرورت کے ہیں نکلنا ہے اسی ضرورت کے ہیں نکلتی جب تم اس اصول پر عمل کرتی دیکھو اسلام کیسا پروٹیکشن کرتا خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر ایک نہیں دو دو کلڑے مارے دو دو کلاڑے مارے اپنے ہاتھوں سے اپنے پہاؤوں کو لارے مارتے ہیں اور اپنی ان خوبصورت اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کھائے نہ خائی ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس میں میڈیا کا ایک کردار ہے جو ہمیں اس کلچر کا دلدادہ بناتا ہے اور اس کلچر کو اپنانے پر ہمیں ابھارتا ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے مدنی چینل کو جو ان تمام کلچر کے اگینسٹ ایک اسلامک اور ریل اسلامک کلچر وتھ اس کی روح اسلام کی روح کے ساتھ یہ کلچر پیش کر رہا ہے اللہ تعالی مدی چلے کو نظر بس سے بچا کر رکھے میرا موضوع صدقے سے کچھ مدنی پھول آپ کو پہنچانا تھا البتہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت ہو گئی جس سے میں نے کچھ حسن اسلام کے بارے میں بیان کیا ساتھ ہی اسلام کا یہ ایک اور حسن بھی ہے کہ جیسے یہ کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے سے عورت کی مغفرت ہوگی اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسن فرما ایک عورت کو ایک بلی کے بند رکھنے پر عذاب کیا گیا جو بھوک سے مر گئی اس عورت نے نہ اسے اس کو کھانا کھلایا اور نہ آزاد کیا کہ وہ زمینی جانوروں سے اپنی خوراک حاصل کر لے دی اب آپ غور کیجئے کہ ایک بلی کو ستانے اور بھوکا مار دینے پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہوا تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے اپنے بھائیوں پر یہ سارے ظلم و ستم کیوں مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا یہ جو اغوا کر لیتے ہیں کڈنیپنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جیسی تیسی لوگوں کو ازیت دیتے ہیں کبھی انہوں نے اپنے انجام پر غور کیا کہ ہمارا بنے گا کیا چند سکھوں کی خاطر پورے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا پورے پورا گھر رنجو علم کے عالم وہ اس میں ڈوب گیا اور اس کو اس قدر مطلب کہ اس مسلمان کو زد وقوب کیا جائے گا اتنا تھریٹ اتنا تھریٹ اتنا تھریٹ اتنا, اتنا ڈراؤ گے مسلمانوں کو اتنا مسلمانوں کو ڈرا ہو تو سوچو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا اگر اب حقوق اللہ حقوق العباد معاف کرائے بغیر مر گئے اللہ ناراض ہو اس کے رسول روٹ گئے صلی اللہ تعالیٰ اس کا حبیب روٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو کبھی سوچا مالی چاہیے کیا صرف مالی چاہیے اب ایسے لوگ باتیں بیان سنتے کب ہیں میں تو آپ کو بار بار دعویٰ دیتا ہوں مندی چینل کے ناظرین کہ آپ ہر گھر میں مندی چینل آن کروائیے دعوت کو عام کیجیے یہ بہت بڑی نیکی کی دعوت ہے یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہا نا نیکی یہ صدقہ کرے چلے کتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں مدری چینل شروع کروا دیں اور اس سے بیان اور مدری مذاکرے جو بالخصوص ماہ رمضان میں روزانہ رات سارے روزانہ رات گیارہ بجے اور دوپہر کو چار بجے مدری مذاکرے آنر کیے جاتے ہیں لائیو آنر کیے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں وہ دکھائیے اور دیگر سلسلے قرآن کی تفسیر سنت و برے بیانات اجتماعات طرح طرح کے مدنی پھول آپ کو مدنی چینل کے ذریعے ملتے ہیں دکھائیے بہت بڑا صدقہ ہے بہت بڑا صدقہ ہے ہر ایک کو ہر خاص ہر عام ہر ایک کے گھر میں مدنی چینل آن اللہ تعالیٰ اس کی خوب خوب آپ کو برکتیں پاک میں ایک شخص کو جنت میں آزادی سے گھومتا دیکھا کیونکہ اس نے راستے سے, ایک ایسے کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ وسلم نے اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے کتنی پیاری روایت ہے یہ تو چلے ابھی آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسکرائی دیں کس نے کو خوشی ہوں گے اگر آپ مسکرائیں گے تو لیکن صدقے کا سواب کمال ہے اس بندوں کو جیب سے پیسہ نہیں جاتا آپ کا بھائی کچھ بھی نہیں جاتا مسکرا دیں تمہارا نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے راستے سے پتھر ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے یہ تیری بھی شریف کی حدیث تھی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان نیکیوں کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کرتے رہنے چاہیے بہت سے راستے آپ کو ملیں گے ٹریفک چلاتے ہوئے گاڑی چلتے ہوئے ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے موٹر کے چلاتے پیدل چلتے ہوئے سیڑھی چلتے ہوئے سیڑھی اترتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ نئی لوگوں کے ساتھ آپ کو اس طرح کے صدقات کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا ہریش بنائے نیکیوں کا ہریش بنائے اب کچھ جہاں صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے وہ بیان کرنے کا میرا جی تو بہت چاہ رہا ہے لیکن وقت پورا ہو رہا ہے اور امین سنت بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں میں بھی زیادہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ آپ کے امیل سنت کے درمیان ہائڈ رہے تھوڑا کھانے کا انداز اور امیر سنت کی کچھ ایسی جھلکیاں کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہوتا رہے دیکھے سبحان اللہ یہی مسکراتے ہیں دیکھیں مسکرا رہے کیسا مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ ہے تو کتنے لوگوں کے دل جو کر کے امیل سن و کماتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ آ رہے ہیں ان شاء اللہ ایسے کئی صدقے کرنے کے مواقع آپ کو نصیب کرے گی دعوت اسلامی موقع ملتا ہے یہ دیکھیے دیوانوں کو آئے آئے آئے, آئے, آئے. کیسی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے حالانکہ یہ میرا خیال ہے مہندی تقسیم کر رہے ہیں سفید داڑھی والوں کو جس کی داڑھی نہیں ہے نکل رہی ہے کالی ہے سب مانگ رہے میرے کو بھی تو میرے کو بھی دو بس یہ کمال کی بات ہے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے امیر سنت کو عطا کی ہوئی ہے اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے امیر سنت کو نظر بس سے بچائے آسدوں کے حسد سے بچائے ظالموں کے ظلم سے بچائے شریروں کو شرور سے بچائے دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے مدنی چینرا کو نظر بس سے بچائے میرے تمام عاشقان رسول جو ہمارے ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی خوب کو برکت عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بار میں آپ کے گھر بار میں برکت دے آپ کو مزید چینل دیکھنے کا فواب عطا کرے جو دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جو ایک عشق و محبت کا جو تعلق ہے عقیدت کا تعلق اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اس کو نظر بس سے بچائے اور یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ قافلوں میں سفر کر دیں گے اجتماعات میں آئیں گے اتقاف میں آئیں گے تو ایسے کئی صدقے عملی صدقے کرنے کا دعوت اسلامی میں آپ کو موقع ملے گا مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا ذہن بھی ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے یہ صدقہ کہاں کہاں کرنا بہتر ہے انشاءاللہ اس پر اور مزید جو اس میں وہ احسان جتا کر ایزا دے کر صدقات کو جو باطل کرنے کا جو بچانے کا صدقات باطل نہ ہو جائیں ہمارے صدقہ ضائع نہ ہو جائیں یہ کیسے ضائع ہوں گے ان کا کیسے تحفظ کیا جائے ریا کی وجہ سے کیسے ہوگا ان تمام پر ان اللہ تعالیٰ آئندہ سے سلو میں ارچ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق کا طا فرمائے آمین بجاہین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم علی الحبیب آئی امیر سرو کی طرف چلتے ہیں